محمد انص اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل ضلال وكل في النار. میرے بھائیو ہمارا آج کا موضوع ہے عید کے احکام اور مسائل میرے بھائی عید وہ دن ہے جو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے مسلمانوں کے تہوار منانے کے لیے اظہار مسرت کے لیے مقرر کیا ہے جناب فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے دو دن ہوا کرتے تھے جن میں وہ کھیلا کودا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قدیم تو علیکم وَلَكُم تلعبون کہ جب میں تمہارے پاس آیا ہوں اس وقت تمہارے ہاں دو دن ہیں کھیلنے کودنے کے لیے تفریح منانے کے لیے لیکن ان دنوں کا تعلق جاہلیت کے زمانے سے ہے زمانے کفر و شرک سے ہے اللہ دوبار و تعالیٰ نے ان سے بہتر دو دن تمہیں دے دیے ہیں وہ کون سے دو دن ہیں فرمایا ایک عید الفطر اور ایک عید الابحا میرے بھائی اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے شریعت نے ہمیں بطور عید کتنے دن دیے ہیں تین دن نہیں دیے کتنے دن دیے میرے بھائی دو دن دیے ہیں اور اگر اپنی مرضی سے تہوار منانے ہوتے تو اہل مدینہ پہلے سے تہوار منا رہے تھے لیکن نبی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا اور ان کی جگہ پہ فرمایا کہ اسلام نے تمہیں دو دن دیے ہیں جن کو تم نے بطور عید منانا ہے تو دو دن دیے ہیں تین یا چار دن نہیں دیئے اور وہ دو دن کون سے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان میں عید میلاد النبی کا نام نہیں آتا اس میں عید معراج کا نام نہیں آتا اس میں عید نصف شبان کا نام نہیں آتا اس لیے میرے مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ عید کے دن جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا حکم کیا ہے شریعت اس عید کے بارے میں اس نماز عید کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا شریعت کی یہ ہدایات ہیں کہ یہ نماز پڑھ لو تو اچھی بات ہے نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں جسے سنتے سنت کہتے ہیں مستحب کہتے ہیں یا اس نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ فرد کفایہ ہے چند ایک لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ پڑھیں اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب کو نگار ہوں گے یا یہ وہ نماز ہے جو فرد عین ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے اس کا ہمیں جیدہ نہیں میرے بھائی امام مالک اور امام شافی رحم اللہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز سنت موقع ہے ان کے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے اس کی تاکید ہے لیکن نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے امام احمد ابن حمبل کے ماننے والوں کا یہ مطلب ہے کہ یہ نماز فرد کفایہ ہے نماز جنازہ کی طرح ہے اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا سب کو نگار ہوں گے لیکن اگر اتنے لوگ پڑھ لیں جن سے نماز بن جائے تو کوئی اور نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تیسرا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے فرد آئین ہے ہر ایک اوپر واجب ہے کہ وہ یہ نماز پڑھے میرے بھائی ان تینوں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ راج نظر آتا ہے وہ درست نظر آتا ہے کیوں کیا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں دیگر اماموں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے نہیں میرے بھائی چاروں امام ہمارے لیے برابر ہیں چاروں سے ہم محبت کرتے ہیں چاروں کی عزت کرتے ہیں چاروں بڑے علماء ہیں بڑے امام ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف قرآن و حدیث کے زیادہ قریب نظر آتا ہے وہ کیسے اس لیے میرے بھائی کی نماز عید وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام عطیہ رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین کی ڈیوٹی لگائی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ تم عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو ام عطیہ کی ڈیوٹی لگی میرے بھائی عورتوں کو بھی نماز عید پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بوڑھی عورتیں تو آ جائیں گی لیکن جو نوجوان عورتیں ہیں کیا انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے گا نماز کے لیے پردے کا مسئلہ ہے جن عید کا مسئلہ اور ایسے وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں کیا ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں آئے میں عطیہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکالو حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی گھروں سے نکالو جو کمواری ہیں نوجوان ہیں تو شیزائیں ہیں ان عورتوں کو بھی نکالو جو گھر کے اندر پردہ نشید ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں دیں گے کہ حید والی عورتوں کا کیا تعلق نماز عید سے تو میرے بھائی اسی لیے تو رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حید والی عورتوں کو بھی نکالا جائے گا تو آپ نے فرمایا ہاں انہیں بھی نکالا جائے وہ بھی عید کا میں حادر ہو نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور خیر کے دیگر کاموں میں شریک ہوں اس حدیث کو روایت کرنے والی جو تابغیہ ہیں صحابیہ کے نام امی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ان سے نیچی ہیں افسا ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت عیدگاہ میں آئے گی تو کہنے والی نے آگے سے کہا کہ جب حج ہوتا ہے تو کیا عورت مینا میں نہیں جاتی مزلفا میں نہیں جاتی افات میں نہیں جاتی جب وہاں پہ جاتی ہے تو عیدگاہ میں جانے میں کیا حرض ہے یہ ہے کہ نماز نہ پڑے میرے بھائی سوال اگلا یہ ہوا احدانہ بسن عیدالم یق اللہ جیل بابن اللہ تخرج کہ اگر کوئی عورت اس لیے نوازے عید کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس کے پاس چادر نہیں ہے تو کیا اس کو کوئی حرج ہے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا لت البسبہ تو ہا من جلبا کہ یہ عورت بھی گھر سے باہر نکلے اس کے پاس چادر نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کی سہیلی کے پاس اس کی ساتھ والی کے پاس چادر ہوگی وہ اس کو اپنی چادر میں شریک کر لے اور اس کو لائن ماد عیدگاہ میں یہ بھی حاضر ہو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ اس عید کے بارے میں عید کے سنما کے بارے میں کتنی سختی ہو رہی ہے اور روایات کس کتاب کی ہیں بولیں میرے بھائی یہ حدیثیں جو میں نکل کی ہیں آپ کے سامنے کن کتابوں کی ہیں بخاری مسلم کی جو شک و سے بالاتا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے کہا جن کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں اپنے پاس چادر نہیں ہے کسی پڑوسن کے پاس ہے کسی سہیلی کے پاس ہے اس کے ساتھ شریک ہو کر آئیں پردہ بھی کریں اور نماز پیدا کریں اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا میرے بھائی کہ نماز عید جو ہے واجب ہے ضروری ہے لازم ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ پردہ مردی ہے کر لو مردی ہے نہ کرو یا پردہ بھی ضروری ہے اگر پردہ غیر ضروری ہوتا تو اللہ کے سرو کہتے کوئی مسئلہ نہیں نماز عید ضروری ہے چادر نہیں بھی ملتی پردہ بھی نہیں بھی کر سکتی مجبوری ہے آؤ نماز پڑھو لیکن آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا نہیں پردہ بھی کرنا ہے شاید ساتھ والی سہیلی کی چادر میں داخل ہو جائیں پردہ بھی کرنا ہے عید کی نماعت میں بھی حاضر ہونا ہے اب ہم میں سے کچھ احباب جو ہیں وہ پردہ کرنے میں نمبر ایک ہوں گے اور پردے کی وجہ سے بیگم کو عید گاہ میں نہیں آنے دیتے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی بیگمات عید گاہ میں آتی ہوں گی لیکن پردہ نہیں کرتی ہوں گی لیکن شریعت نے ہم سے یہاں پہ دو مطالبے کیے ہیں کہ آپ کی بیگم پردہ بھی کریں آپ کی بیٹی پردہ بھی کرے آپ کی بہن پردہ بھی کرے آپ کی ماں پردہ بھی کرے اور نماز عید کے لیے حاضر بھی ہو دونوں کام ہی ضروری ہیں میرے بھائی اب میں موقف کیا بیان کر رہا تھا کہ نماز عید واجب ہے اور میں کہہ رہا تھا کہ امام ابو حلیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ نماز عید واجب ہر ایک کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خواتین جن کے اوپر عام نماز واجب نہیں ہے جن کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے نماز عید کے بارے میں ان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے جمعہ کی باری آتی ہے عام نماز کی باری آتی ہے تو اور اسے کہا جا رہا ہے تمہاری نماز گھر میں مسجد سے بہتر ہے عام نماز کی باری آتی ہے تو اور اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ نماز گھر میں بہتر ہے مسجد میں آ سکتی ہو تمہارا خامت تمہیں روک نہیں سکتی لیکن تمہاری نماز گھر میں بہتر ہے لیکن عید کی نماز کی باری آئی تو کہا گیا کہ آؤ عیدگاہ میں حاضر ہو جاؤ چادر نہیں ہے کوئی بات نہیں ساتھ والی پوشن کی چادر میں شریک ہو کر آؤ لیکن نماز عید پڑھنے کے لیے آؤ میرے بھائی شمہ کی نماز واجب ہے کہ واجب نہیں ہے واجب ہے جبکہ عورتوں کو وہ معاف ہے تو جو نماز عورتوں کو معاف ہے وہ واجب ہے مردوں کے اوپر واجب ہے تو جو نماز میرے بھائی نماز عید کی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کو بھی معاف نہیں ہے اس کا وجوب کتنا زیادہ ہوگا اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اگر ایک ہی دن میں نماز عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو یعنی کہ نماز عید جمعہ کے دن ہو تو شریعت نے جمعہ معاف کر دیا ہے شریت نے جمعہ عید معافی کی کیا معاف کیا ہے تو کیا پتا چلا پھر نماز عید واجب ہے کہ غیر واجب ہے جمعہ تو واجب ہے نا تو وہ نماز جس کو معاف نہیں کیا گیا اس کے مقابلے میں جمعہ کو معاف کر دیا گیا جو کہ واجب ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز عید کی اہمیت جمعہ سے بھی زیادہ ہے اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جمعہ کے دن عید آئے تو جمعہ معاف ہے آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں حوالہ کے ساتھ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے اس میں ایک تابعی ہے عبید ابن اظہر مولا عبید ابن اظہر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید پڑھی اور وہ نماز جمعہ کے دن تھی تو جناب عثمان نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کرنا چاہے کرے لیکن جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے جو دائیں بائیں دیہات سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جمعہ کی نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہتے میری طرف سے وہ جا سکتے ہیں یہ ایک روایت ہو گئی دوسری روایت امام ابو دعود رحمہ اللہ اسے اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور اس استابی کے نام جو اسے روایت کر رہے ہیں بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں امامت میں سیادت میں عید کی نماز پڑھی اور دن تھا جمعہ کا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم گھروں کو چلے گئے جب جمعہ کا وقت ہوا تو ہم پھر واپس آ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نہیں نکلے اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں تھے مکہ میں نہیں تھے اور یہ واقعہ مکے کا ہے جب وہ طائف سے مکہ میں آئے تو ہم نے عبداللہ ابن عباس کو جناب عبداللہ ابن زبیر کی شکایت لگائی تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا افاب سننا عبداللہ ابن زبیر نے جو عمل کیا ہے یہ سنت کے مطابق ہے یہ کس کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے اور عبداللہ ابن زبیر کو جب پتا چلا کہ میری شکایت عبداللہ ابن عباس سے کی گئی ہے تو کہنے لگے کہ عمر فاروق کے زمانے میں عید جمعہ کے دن آئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پڑھے نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھے ایسے ہی میرے بھائی ابو عبد الرحمن اسول امی روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نمازیں عید جمعہ کے دن تھی تو انہوں نے لوگوں سے کہا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے جو گھر میں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے جمعہ کے لیے ہاں کرنا ہو تو میرے بھائی ان روایات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر جمعہ کے دن عید ہو تو جمعہ کی نماز معاف ہے تو جمعہ کی اپنی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو پتہ ہر ایک تو اوپر واجب ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے علیہ یہ کہ کسی کا عذر ہو یا کوئی عورت وغیرہ ہو لیکن یہاں پہ جمعہ جو ہے معاف کر دیا گیا عید کی نماز معاف نہیں کی گئی اس سے پتا چلا کہ نمازیں عید کی اہمیت تو جمعہ سے بھی زیادہ ہے تو خلاصہ اکرام یہ ہے میرے بھائی میرے گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ واجب ہے ضروری ہے صرف سنتے موقع نہیں ہے اللہ کے رسول کا طریقہ بھی ہے آپ کی سنت بھی ہے لیکن وہ سنت جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ چار اماموں کے نام میں نے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام لیا امام احمد ابن حنبل کے نام لیا امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نام لیا اور میں نے بتایا کہ یہاں پہ کس کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو میرے بھائی جیسے ہم امام مالک رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں امام شافی سے محبت کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی امام کی بات کسی حدیث سے ٹکرائے تو وہاں امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں حدیث کو لے لیتے ہیں اور یہ باتیں یہ طریقہ یہ تربیت ہماری کی ہے انہی اماموں نے میں کئی دفعہ یہ بات ارا چکا ہوں آپ امام کو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیں وہ کہا کرتے تھے اذا صح فہوا میرا مدب کیا ہے میرا مسلح کیا ہے صحیح حدیث صحیح حدیث نہیں کیا کہہ رہے امام صاحب میرا مسئلہ کیا ہے صحیح حدیث کہ جہاں سے صحیح حدیث مل جائے سمجھو وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور کہیں پہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حدیث ملے اور وہ حدیث میرے بات کے خلاف ہو میری بات کو دیوار پہ دے مارو اور حدیث کو سینے سے لگا دو یہ کون کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف سے کہا تھا کہ میری ہر بات کو نہ لکھا کرو جو مجھ سے سنتے ہو لکھنا شروع کرتے ایسے نہ کیا کرو میرا, میری تو یہ حالت ہے کہ آج میرا ایک موقف ہوگا ہو سکتا ہے کل میں رجوع کر لوں اور کل میں ایک موقف اپنا ہوں پرسوں رجوع کر لوں اس لیے میری ہر بات کو نہ لکھا کرو یہ کون کہہ رہے ہیں امام ابو حیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد شاگ ابو یوسف سے اور میرے بھائی امام محمد جو ایک اور بہت بڑے شاگرد ہیں جناب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ اپنے معدہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ نماز استشقاہ مشروع نہیں ہے نماز استشقہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ نماز جو بارش کی وجہ سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے یہ امام صاحب امام محمد کہہ رہے ہیں یہ میرے استاد امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے اس کے بعد کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی لیے میرے بھائی امام صاحب کے دو بڑے شگردوں جناب کادی ابو یوسف رحم اللہ اور جناب امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں نے کئی ایک مسائل میں اپنے استاد جناب امام ولیفہ رحم اللہ کی مخالفت کی ہے اس لیے کہ استاد صاحب کی تربیت دے کر گئے تھے کہ اگر میری بات کے خلاف تمہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا تو اس لیے میرے بھائی یہ چاروں امام ہمارے امام ہیں ان کے شید بھی ہمارے امام ہیں ان کے استاد بھی ہمارے امام ہیں اور ان کے استادوں کے استاد تابعین دو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہمارے امام ہیں اور ان کے استادوں کے استادوں کے استاد ان کہ صحابہ کرام جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے وہ سارے کے سارے امام ہیں جیسے ہم ان چار اماموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے ایسے ہی یہ صحابہ کرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے بڑا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا اور پھر کا اور پھر ان چاروں اماموں کا اور ان کے ساتھیوں کا ان کے استادوں کا ان کے شکدوں کا اور یہ سارے امام یہ سارے علماء کرام قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کی قبروں کو جنت کا تکڑا بنائے تو بہرحال جس سائڈ پہ ہوں اس موقف کو اپنا دینا چاہیے تو یہاں پہ امام ابلیف رحمہ اللہ کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ نواز عید جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں لیکن میرے بھائی یہاں پہ جب میں دلش دے رہا تھا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں سختی کی ہے کہ وہ بھی نماز عید کے لیے حاضر ہوں تو میرے بھائی کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا ہماری خواتین نماز عید کے لیے نکلتی ہیں یا ہم نے اپنا ہی قانون بنا رکھا ہے جی پردے کا مسئلہ ہے پردے کا مسئلہ تو اللہ کے اصول کے زمانے میں بھی تھا نے بتایا کہ ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں آپ نے بتایا تب آپ نے فرمایا تب بھی عید کی نماز کے لیے نکلو اپنی سہیلی کی چادر میں داخل ہو کر آج تو کپڑے وافر ہیں چادریں موجود ہیں برقع موجود ہے نیتا موجود ہے پھر ہماری خواتین نماز عید کے لیے کیوں نہیں نکلتی اور ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں ہماری مسجد کی جو انتظامیہ ہے ہم ان سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بخاری مسلم کی روایات ہیں شک و شبہ سے بالات آپ عورتوں کے لیے بھی بندوبست کریں ان کے لیے بھی انتظام کریں میرے بھائی مان لیے وہ انتظام نہیں کرتے پھر بھی میری بہن نکلے پردہ کرتے ہوئے برقعہ پہن کر پرد... پردے میں نکلے جائے نماز لے کے نکلے سیر پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھے اور وہ وقت آئے گا کہ انضمیہ مجبور ہو جائے گی کہ ان خواتین کے لیے بندوبست کیا جائے کیونکہ یہ آ رہی ہیں تو میرے بھائی آپ بھی عورتوں کی نماز عید میں شرکت کے معاملے میں اتنی سختی کریں جتنی سختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بلکہ بحری مسلم کی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد آپ سپیشلی عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے ان کی سائڈ پہ آئے جناب بلال الحال آپ کے ساتھ تھے اور عورتوں کو آپ نے الگ خطبہ بھی دیا آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کے نماز عید میں شرکت کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کے ان کو الگ خطبہ بھی دیا اور علماء کرام کہتے ہیں شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو آواز جب آپ نے خطبہ عید کا دیا تو عورتوں کو نہیں پہنچ رہی تھی اس لیے عورتوں کو الگ خطبہ دینے کے لیے آپ عورتوں کی سائڈ پہ گئے میرے بھائی حدیث بخاری مسلم کی پھر ہم عمل کیوں نہ کریں کوئی ان کو نقابل اعتماد نہیں کہہ سکتا کوئی ان کو مشکوک نہیں کہہ سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میرے بھائی ان احادیث کو سینے سے لگائیں اور یہ عہد کریں کہ ان کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے اپنی خواتین کو نماز عید کے لیے نکالیں یہاں بھی مدینہ میں بھی پاکو ہند میں بھی اور افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی خواتین رمضان کی قیمتی راتوں میں جو کہ عبادت کے لیے ہیں جو کہ شب بیداری کے لیے ہیں لیکن شب بیداری کا مقصد اللہ کی عبادت ہے ان عظیم راتوں میں نکلتی ہیں عبادت کے لیے نہیں شاپنگ کے لیے چوڑیاں خریدنے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے جوتا خریدنے کے لیے بچوں کو لے لے کر اور وہ عید جس کے لیے ساری شاپنگ ہوئی تھی وہ عید پڑھنے کے لیے نہیں نکلتی کپڑے کیوں خریدنے کے کی جا رہے ہیں عید کے لیے جوتا کیوں خریدا جا رہا ہے عید کے لیے کیوں خریدی جا رہی ہیں عید کے لیے لیکن عید پڑے گی نہیں عید جی نہیں پڑے گی تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیز کو سینے سے لگائیں ہم میں سے ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اگر واقعی اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی عادیز کو تمام لوگوں کی ارا کے اوپر رکھے اس معاملے میں گاؤں کے قالی صاحب کی بات نہ مانی جائے اس معاملے میں مسجد کا مسجد کے امام صاحب کی بات نہ مانی جائے بلکہ ان سے بات منوائی جائے ان کے سامنے یہ حدیث رکھی جائے